ود کرفل کتابی ابراہیم اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے ان نحو کا نہ صدیق نبیا بے شک وہ ایک سچے انسان اور نبی تھے انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی کام بنا سکتی ہیں یعنی کس اچھے طریقے سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں عربی میں جو الفاظ ہیں یا ابتی اے میرے ابا جان یعنی بہت پیار سے بات کر رہے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کچھ دین جان لیں یا ان کو کوئی سمجھ آ جائے تو والدین اگر اپنے پرانے طریقے پر ہوں تو بعض اوقات بچے بڑی بدتمیزی سے بات شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے پیغمبروں کے طریقے پہ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ ہر پیغمبر کی جو خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ نرم کلام تھے ان کے اندر وہ جب بار نہ تھے اور سخت مزاج نہ تھے تو جب تک دین کے ساتھ نرمی شامل نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی تو یہ ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہم دنیا کے جب کوئی کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو مزاد میں سختی آ جاتی اور پھر اس سختی کی وجہ سے ہم لوگوں کو دین سے بگا دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں اور یہ سوال کا انداز جو یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اس سے انسان دوسرے کے ضمیر کو جگہتا ہے اس کی انا کو نہیں جب آپ لٹ مار کے ایک صرف حکم جاری کر دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ڈفینسو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کوشچن کرتے ہیں سوچنے کے لیے دوسرے کو کہتے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتا ہے اور اگر اندر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اب نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کہ میں یہ باتیں اپنے دل سے نہیں کر رہا کسی علم کی وجہ سے کر رہا ہوں آپ میرے پیچھے چلے میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا آپ مجھے فالو کریں ابا آپ شیتان کی بندگی نہ کریں شیتان تو رہمان کا نافروان ہے اتنی خوبصورت بات ہے کہ کیوں نہ کریں کیونکہ وہ رحمان کی بات نہیں مانتا تو جو اس کی نہیں مانتا ہم اس کی کیوں مانیں ابا مجھے ڈر ہے کہ آپ کو یہ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں سے بھی بات شروع کی کہ رحمان کے عذاب میں پڑ جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. یعنی ایک اسٹیپ ایک آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت والا ہے اور شیطان کے ساتھی نہ بن کر رہیں باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا تو جو اللہ کی باتیں کرنے لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا انداز اور باپ کا انداز دونوں کے اخلاق میں کتنا فرق ہے اور یہی ایک دین والے شخص کا اخلاق ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا دین کی بات کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے اور کہنے لگا بس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو آپ دیکھیے کہ ہمبلنیس کی انتہا ہے باپ کہہ رہا ہے مار دو گے تجھے نکل جائے یہاں سے وہ کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر میں اپنے رب سے دعا کروں گا یعنی مایوس نہیں ہوئے میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے اس درجے کی خیر خاہی کہ انسان پتھر کھا کے بھی گالیاں کھا کے بھی بد نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نام مراد نہ رہوں گا پھر کیا ہوا پس وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یاقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی نام وری عطا کی یعنی باپ نے اگر یہ سلوک کیا تو پھر محرومیاں نہیں تھیں اللہ تعالی نے اچھی اولاد کی شکل میں کمپنسیٹ کر دیا ود کورفل کتابی موسا اور ذکر کیجیے اس کتاب میں موسا علیہ السلام کا نا مخلصن وہ ایک چنے ہوئے انسان تھے وہ کہنا رسول النبیا اور ایک رسول نبی تھے یعنی رسول بھی تھے نبی بھی تھے ہم <نَجِيَا> نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب اتا کیا یعنی خاص خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان سے باتیں کی اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں جو مسئلہ السلام پر فرمائے بد قرفل کتاب اسماعیل اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو ان کا سادہ رسول وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر پارے میں وعدے اور عہد کی بات آ رہی ہے اور یہ خوبیوں کی بنیاد ہے یعنی کہ ایک مومن کے لیے اس کے اخلاق میں ایک خاص خوبی ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ نبھائے وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور خاص بات بتائی جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے شوہر کو بھی جگائے اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے کا نائدہ ربی مرد اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے اس سے بڑی کوئی چیز انسان کے لیے دنیا میں کوئی بڑی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہے وز کرفل کتاب ادریس اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کو ذکر کرو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں آئے تھے انہوں کا صدیق سدی وہ ایک سچے راست باز اور نبی تھے اور, علیہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا تھا یعنی اپنی خوبیوں کی وجہ سے بلند رتبہ پایا اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا یہ ہے خوش قسمت لوگ منبی من, من تھے آدم آدم کی اولاد میں سے جو امبیا ہے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ ممن حمل نامہ انو اور ان میں سے جن کو ہم نے نور علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا ان کی اولاد میں سے وہ ممبر ابراہیم و اسرائیل اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھینا من من وشتبینا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا ادا تطلا علیہ اور جب ان پر کی پڑی جاتی تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے یہ ان کی خاص خوبی تھی کہ اللہ کے کلام کے آگے ان کے دل اتنے نرم تھے یہ ان کے دلوں کا حال تھا آج ہم بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ ہمارے دلوں پر یہ اثر نہیں ہوتا تو جن کے ان لوگوں کو اللہ نے چنا کس بنا پر جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل دیکھے تو سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پایا تو انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتا کسی کا مال نہیں دیکھتا وہ اس کا دل دیکھتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا مگر اللہ کو نظر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خیر اور خوبی ہے کتنی بھلائی ہے وہ اندر سے انسان کتنا سچا ہے اپنی نیت کا کتنا کھرا ہے اور جب انسان کے اندر یہ اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھلائیوں سے نوازتے ہیں صرف دنیا میں نہیں اس کی زندگی میں اس میں بھی لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلے جاری رہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نسلوں میں ان کی خیر جاری ہو گئی یہاں پر سجدہ وہ خلفاس و تبافیہ پھر ان کے بعد وہ خلف لوگ ان کے جانشین ہوئے یعنی ان پیغمبروں کی اولادوں میں سے بھی بعض جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میرے ساٹھ سال کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے اور نمازوں کو ضائع کر دیں گے اس کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رہے گی اور پھر ان کا انجام بھی بتا دیا اللہ منتا مگر جو توبہ کر لے یعنی پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی آئندہ کے لیے پلٹ آئے وہ آمانہ ایمان لے آئے ٹھیک کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو ایمان میں بھی خلل ہو جاتا ہے وہ املا صالحہ اور نیک کام کرنے لگے نہیں باقی نیک کام بھی اچھے ہیں لیکن نماز ٹاپ آف دا لسٹ فولہ خلیون جنت اولا مون شہی ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے حق میں ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے نیک مال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا کیسی ہے وہ جنت جنت ادنتی ادر رحمان ہمیشہ رہنے والی جنتیں جنت ادن جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے یعنی ان سامنے ابھی دکھائی نہیں لیکن وعدہ ہے کہ ان کو دیا جائے گا او کا نوادیا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے یقیناً پورا ہوگا اگر اللہ اپنے بندوں سے وعدے پورے کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود وعدہ کی خلاف ورزی کرے کیسی ہے وہ جنت لاسما نفیح لہ ون اللہ سلامہ وہاں وہ کسی قسم کی کوئی لغ بہودہ بات نہ سنیں گے انہیں یعنی ان کے کانوں کو بھی قرار آ جائے گا دنیا میں آپ دیکھیں آپ کے پاس ساری نعمتیں ہوں لیکن اگر آپ کو کسی اخلاق شخص سے واسطہ ہو اور وہ اس کی زبان اچھی نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھ کے حتیٰ کہ آپ اپنی زندگی کی ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں صرف دوسرے شخص کی بدزبانی کی وجہ سے تو یہ ایک بہت ہی پینفل چیز ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں میں ہو کہ جو زبان کے اچھے نہ ہوں وہاں پر کیا ہے کہ جنت میں دور دور کو ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے یا ان کو کوئی ایسی بات سننی پڑے جو ان کے دل دماغ کے اوپر ایک پریشانی کا باعث ہو اللہ سلاما مگر سلامتی پیس امن بکر تم اشیا اور ان کے لیے ان کا رزق صبح اور شام ہوگا اور اس کے علاوہ بھی جب وہ چاہیں تلخل جنت التی نور تمن ابا من, عبادنا من یہ وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جس نے تکوا اختیار کیا جو اللہ سے ڈرتا رہا اینا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ جبریل بار بار آئے اور آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اذن ہوتا ہے جب ہم آتے ہیں جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا اس جیسی اس کے برابر کوئی بھی نہیں لا الہ الا اللہ اللہ رقول انسان ادا مت الصعف اخراجو حیا انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالنا جاؤں گا یعنی بہت سے لوگوں کا آج دنیا میں یہ بلیف ہو گیا کہ کس نے دیکھی آخرت اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے ابلاسان انا خلقنا قبل کش کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب تو وہ کچھ بھی نہیں تھا تو جو رب ایک بار پیدا کر سکتا ہے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا اس میں کیا مشکل ہے جو واقعہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا لازمی طور پہ ہو سکتا ہے اس لیے اس میں شک کی ضرورت ہی نہیں تیرے رب کی قسم فورکل <فَوَرَبِّكَلَنَحْشُرَنَّهُم> اشور ہم ضرور ان سب کو اکٹھا کریں گے ہم دوبارہ اٹھائیں گے ان کو حشر میں جمع کریں گے اور ان کے شیاتین کو بھی گیڑ لائیں گے جنہوں نے ان کو ورغلایا تھا پھر جہنم کے گرد لا کر گٹنوں کے بل گرا دیں گے زلیل و خوار کریں گے ان کی ساری سرکشی دور ہو جائے گی پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا جو سرکشوں کا لیڈر بنا ہوا تھا اس کو ہم پکڑیں گے پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جاننا میں جھونکے جانے کا مستحقی یعنی نے اللہ کا فیصلہ اس لیے بندوں کو ایک دوسرے کے اوپر یہ پتوے نہیں لگانے چاہیے کہ کون کہاں جائے گا اللہ جانتا کہ کس کا مقام کیا ہے وہ اور تم سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو کیونکہ پل سرات جس پر سے گزر کر جنت میں لوگ جائیں گے یہ جہنم کے اوپر فکس کی گئی ہے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے یہ تو ہو کر ہی رہے گا پھر کیا ہوگا تم منہ جلوی نت پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ نظر عالم فی حا اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے اب یہ پل جو بال سے باریک تلوار سے تیز اور اس کے آس پاس بھی آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور جو قطع رحمی کرتے ہیں یا جو خیانت کرتے ہیں ان کو رستے میں پکڑ لیں گے آگے جانے نہیں دیں گے لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے درنے والے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے کچھ ہوا کی تیزی سے کچھ لوگ اونٹوں کی دور کے اعتبار سے کچھ لوگ خود پیدل چلتے ہوئے کچھ لوگ رینگتے ہوئے کوئی ایک ایک سواری پہ ایک, ایک ہوگا کوئی دو ہوں گے کوئی دس ہوں گے جیسے جس کے جس کے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو وہاں سے پار کرائے گا اور وہ آخری مرحلہ ہوگا انسان کے امتحان کا آزمائش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل سے رات پر سوار کیا جائے گا یعنی ہر ایک کو برج کراس کرنا ہوگا وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا تو وہاں اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی جس پر وہ چاہے کرے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ اس دن کہاں ہوں گے ہم آپ کو کہاں ملیں گے کہاں ڈھونڈیں گے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پلسرات کے پاس دیکھنا وہاں نہ ملو تو میزان کے پاس دیکھنا وہاں نہ ہو تو حوض کوثر پہ دیکھنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین جگہوں پر اپنی امت کے احوال کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ادھر پریشان ہے کوئی ادھر پہاسا ہے کوئی ادھر کسی مشکل میں ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی کتنی خیرخائی تھی کتنی محبت تھی کیا احساس تھا کہ وہ اس دن حالانکہ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں انہیں طلبہ تعالیٰ, تعالیٰ سب سے پہلے سب لوگوں کو وہاں کھڑا کرے اور ان کو سب سے پہلے جنت میں پہنچا دے لیکن وہ پہلے اپنی امت کو دیکھیں گے اور پھر وہاں جائیں گے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدردانی ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بہرحال یہ ایک مشکل ترین مقام ہوگا اور ہر ایک کا رستہ وہی ہے جنت میں جانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کوئی شارٹ کٹ نہیں اور وہ ایک سب گھبراہٹ کا وقت ہوگا لیکن جس پر اللہ رحمت کرے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے وہ چند لمحوں کی بات ہوگی اور وہ پار ہو جائے گا وہ ازا بَيِّنَاتٍ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کے جو سردار ہیں ان کی مجلسیں بڑی عالی شان ہے اور وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے کمپیئر کرتے تھے کہ کون اچھا ہے کون بہتر ہے وہ سمجھتے تھے چونکہ ہماری شان میں شوقت زیادہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بلال اور خباب اور اس طرح کے مظلوم لوگ ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں حالانکہ یہ صرف ان کا اپنا خیال تھا اپنی اس طرف سے یا اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں پھر ان کو دیکھو اس کے سر و سامان کو دیکھو اور آج سمود ان کے مکانات ان کے محلات وہ سب کدھر گئے ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رہمان ڈھیل دے دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواب و آزاد الہی ہو یا قیامت کی گھڑی تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے خیر و کا خیرمردا اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں یعنی یہاں دو طرح کے لوگ ہیں ایک اللہ سے دور جانے والے اور ایک اللہ کی طرف آنے والے جو آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور ان کو ان کاموں اور ان اعمال کی توفیق دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہوں اور جن کا انجام بہتر ہو پھر تین دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ہمارے احکامات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے نا تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا یعنی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے اور میں یہ سب ختم نہیں ہونے والا میں ہمیشہ ایسی حال میں رہوں گا کیا اسے غیر کا پتہ چل گیا ہے نہیں اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے خود لکھ رکھی ہے یا اس نے رہمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے ہرگز نہیں جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے جس طرح سامان اور لا کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا یعنی دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا قبر میں تو کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا اور حشر میں تو بالکل اکیلے اکیلے خالی ہاتھ ہی سب اٹھیں گے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں کوئی مددگار نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے یعنی انہوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی عزت کا سبب ہوں گے لیکن کوئی ان کی عزت کا سبب نہیں ہوگا وہاں وہاں تو عزت والے وہی ہوں گے جن کے اندر تقوا ہوگا کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شراتین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب حق کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں اچھا تو اب ان پر نظول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہوں ہم ان کے دن گن رہے ہیں کیونکہ اللہ نے مولہ دی ہوئی ہے لوگوں کو غلط کام کرنے کی وہ جب دن پورے ہوں گے تو ہی پکڑ ہوگی عام طرح پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بڑے بڑے جرم کرتے ہیں بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی ان کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا تو اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو کام کی آزادی دے رکھی کوئی اچھا کرے یا برا کرے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت گزرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے پر انسان اس مہلت میں بھول جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر پلٹنے کا ٹائم نہیں ہوتا پھر فرمایا وہ دن آنے والا ہے یومنا وفدا جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے زبردست ڈیلیگیشنز جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں گے جب دنیا کے کسی بادشاہ کسی پریزیڈنٹ کسی بڑے انسان سے ملاقات کے لیے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے لیے بڑا آنر کا ذریعہ سمجھتے ہیں بڑی عزت کی بات سمجھتے ہیں لیکن ان کی عزت کا کیا عالم جو رب العالمین کے سامنے لے جائے جائیں گے اور وہ اس کی نظر کرم کا لطف اٹھائیں گے اس سے بڑی عزت کا مقام کوئی ہے ہی نہیں اور دوسری طرف مجرموں کا حال کیا ہوگا اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے اب یہ دو انجام ہیں لوگوں کے اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز کے جس نے رحمان کی حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو یعنی اس کو اجازت مل گئی ہو خالخرحمان والدا یہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا سخت بےدا بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو اپنے پاس سے ہی باتیں کر رہے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر جائیں اس بات پر کے لوگوں نے رہمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے ان عامل لهم الرحمن ودعا یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا یعنی عموماً لوگ ڈرتے ہیں نیکی کی طرف آنے سے یا اللہ کی عبادت سے کہ شاید ہم آکورڈ لگیں گے یا دوسروں کی نظروں سے گر جائیں گے حالانکہ اس کے برک سے بات جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں آسمان والوں کے اندر ان کے لیے پکار آتی کہ ان وہ ان سے محبت کریں اور پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی اور یہ محبت پائیدار ہوتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ہوتی آج ہم صحابہ کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں آج ہم ان بزرگوں کا حال پڑھتے تو آنکھیں تر ہو جاتی ہم نے کو دیکھا نہیں صرف ہم کس سے جانتے ہیں ان کے اچھے امال سے تو جو بھی شخص اچھے اعمال کرتا اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے وہ خود اس کلی کو بھاگ دوڑ نہیں کرتا کوئی کمپین نہیں چلاتا کہ لوگوں میں سے محبت کرو اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈال دیتے ہیں تو محبت کا نسخہ کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہنے والا کیونکہ دل رب کے ہاتھ میں پھر وہ جس کے لیے جس کا مسخر کر دے انما یسر نہ بے شک ہم نے اس کلام کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں وہ تم ہی قو اور ہر دھرم جگڑالی لوگوں کو ڈرائیں خبردار کریں جو اللہ کے بارے میں اس کے دین کے بارے میں محض بحث مباحثے کرتے ہیں وہ کما ہلک نہ قمل ہم قرن ان ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں حل تو حصومن احدین او تسما پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بنت بھی کہیں سنائی دیتی ہے یعنی وہ اپنی ساری طاقت اور سب قوت کے باوجود دنیا سے ایسے مٹے کہ کسی کو ان کی خبر بھی نہیں نام بھی معلوم نہیں کتنی بستیاں ایسی تباہ ہو چکی